بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قرآن صاد والقرآن قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو بل الذین کا فی عزتی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 بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرت ان هذا الا اختلاق یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِمْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِّن ذِكْرِ بَلْ لَمْ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 قوم فرا ذو الاوتاد ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جٹا چکے ہیں وہ سمود اللہ اکل الاحزاب اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا وما ينظر واحدة ما لها مِن فیحت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 بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھانت کر اندر داخل ہوئے اِذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغا بعضنا على بعض فحکم بيننا بالحق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 قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنْ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 اور خدا کی طرف رجوع کیا فَغَفَوْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآب تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور اندا مقام ہے يَا دَعْوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً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 اے داود ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فوین کا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی ازمسلحت نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لیے دوزق کا عذاب ہے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 اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے اذ عرض علیه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 علی بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے مانا وی نا کسی اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بات چاہیے عطا کر کے میرے بعد کسی کو شایا نہ ہو بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے له اصاب پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی كُلَّ شیا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 چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رک چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا وَحُسْنَ مَآب اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے بہ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار علاحا شیطان نے مجھ کو ایزا اور تکلیف دے رکھی ہے ار کو بری دلی کہ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں وہ وهبنا لہ اھله و مثلہم معہم رحمتا مننا و ذکران للالبا اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی وخذ بيدک ظرفا فاضرب به ولا تحنف اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور کسم نہ توڑو بے شک ہم نے ان کو سابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے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 ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا وَإنَّهُم عِندنا لَمِنَ اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے اسماعیل اور اسماعیل اور ذوالفل اور کو یاد کرو وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذک و ان للمتقیین یہ نصیحت ہے اور پرہزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ جنات عدن مفتحت لهم الابواب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 اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی ہاتو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ان ما له من نفاد یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہادا و ان یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانا ہے جہن یعنی دو جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے حمیم وغساق یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں وہ شکلی اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے ان فال یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی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 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً وضعفاً فينا وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے وقالو ما لنا لا نرى رجالا كننا نعدهم من الاشراق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 رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب اور بخشنے والا قل هو نبع عظیم کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے انتم عنہم معرضون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 میری طرف تو یہی وہی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں اذ قول ربك للملائکۃ انی خالق بشر من طین جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں فاذا سویتہ ونفخت فیہ من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 لعنتی الى الدین اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی رب الى کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں محلت دے کال این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 اللہ عباد کا منہ سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں قال والحق اقول کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں لن لمین کا منہ اجمع کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا قل ما من وما أنا من اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تم سے اس کا سلا نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں ان هو یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے بہ باد اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا